بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا ولا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا ولا نُشُورًا وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہلِ عالم کو خبردار کرے وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے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 وقال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُنِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تم لا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قران من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَّوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پاسکتے تبارک الذي ان شاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قفورا وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سیو لو ہو فیراک مین میں قرنی د لکھ سبور میں سب رو دوں سب کے فیر راک بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹ ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دو تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غزب نہ کھو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش گزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزق کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو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 نمک نگیل من اونیا کن اول کن تم اب نک نو کو جس دن اللہ ان کو اور ان کو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 وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے قرآن تلین اولا تو نبی متل جبتی احسن تفصیلوں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 فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الامثال وكلنا تدبرنا اور عاد اور سمود اور کوئ والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تحس نہس کر دیا كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا میں برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے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 خون سب اخت یس مؤ او یا قلو انبیلا پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا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 زل بِهِ پہن لین بلد تنو میم خل پنسی كَثِيرًا وَلَقَدَ صرفناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكثرٌ إِلَّا كُفوراً اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو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 تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قران کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑو وہ هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحاجرا محجورا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 اللہ اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك اللہ حسنات وكان اللہ غفورا اور کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتی ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتی ہیں اور وہ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 وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْنَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا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 اور جب ان کو بےودا چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان ان کو کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو